کے ارشاد کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو دین ملا ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے یہ مجھے فرض نظر آتا ہے کہ جس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں اسے بیان کر کیونکہ تاخیر البیاں وقت الحاجہ لا کو فقہا کے ہاں یہ قانون ہے کہ جس وقت ضرورت ہو اور کوئی کمی کوتا ہی آپ دیکھیں تو اس کی نشاندہی کریں کوئی فائدے کا موقع ہو تو لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں قرآن مجید کا حفظ کرنا کاری صاحب کے بیٹے کا ہمیں بہت خوشی ہے جیسے حفظب الرحید صاحب نے ماشاءاللہ قرآن کا رب الجلال بل اکرام کا تعارف کروایا اور اس کے ساتھ ہی یقیناً اس کا حفظ جو ہے اس کے لیے ذہنوں میں قدر و منزلت کا احساس ادھرا یہ سب کچھ تھی مگر اصول یہ ہے کہ سب صالحین کے ہاں جس کام کی طلب موجود تھی اللہ کی طرف سے کہ دین کے راستے میں کام کرو مسائل بھی موجود جائے <تصفح> مگر انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو وہ آج نہیں کیا جا سکتا خصوصاً اگر وہ رائے جلوقت چیز ہو لوگوں کے اندر کہ قرآن کے ختم کرنے کے بعد ایک مجلس کا منعقد کرنا علماء کا آنا بیان کرنا یہ سب خیر ہے مگر خیر کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو ہمیں اپنے سلف سے ملتا ہے کم کم میرے ناقص علم میں تو یہ چیز ہمیں نہیں ملتی پہنوں سے اگر کسی کے علم میں ہو تو الحمدللہ میں ہر وقت رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں لہذا ہمیں سنت کے بارے میں سخت حساس ہونا چاہیے برکات اسی وقت ہے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی کیونکہ اللہ ماتائے آئے ایمان ڈر فق اللہ اللہ سے ڈرو اور بآ بن اللہ کا رسول پر اور اس تمہیں وہ نور مل جائے گا کہ غلالت کے گٹا تو اندھیروں میں تم اس نور کے ساتھ سنت کے طریقے پر آئندہ چلا کرو گے اور اس کے بعد بھائی تمہاری بھی کر دے گا وہ تو سنت ہی میں نجات ہے ہم اسی کے دائی ہیں مگر قطع سب سے ہوتی کوئی ایسی بات ہے قطع کا سرزد ہونا ابن عادم کے مگر اس سے رجوع کر لینا یہ آدمی کو پہلے سے بھی آگے لے جاتا ہے دین کے اندر الحمدللہ تو جس طرح سے آپ صاحب نے بیان کیا حق یہی ہے کہ قرآن کا کام کا تعارف کروایا جائے ہمارے ہاں یہاں علماء کے بیان میں اس کی کمی ہے اسماع و صفات کی توحید بہت کم بیان کی گئی ہے اور اللہ کو جتنا پہ جانتا ہے اسی قدر وہ اللہ رب العزت کے عبادت میں قائم رہ سکتا ہے پہچان کے بغیر آدمی کسی کام کی اہمیت نہیں جان سکتا جس وقت ایک نافرمان کو اس کے ماں باپ کی اہمیت یاد دلائی جاتی ہے اور مختلف بزرگ اچھے انداز سے اسے بتاتے ماں کون ہے اور باپ کون ہے اور کس طرح تو یہاں تک پہنچا کہ ایک تنو انسان بن چکا ہے اس وقت اور زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے تو کبھی کبھی اسے احساس بیدار ہوتا ہے اور تابیدار بچہ بنتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرے گا اللہ کو جاننے کے بعد ہی اللہ کی عبادت کے لیے دل میں جوش اور بلبلا اور جذبہ اور ایمان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ایمان کے بعد پھر دل کے اعمال اللہ پر توقل پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کی تعظیم یہ تو دو وہ بنیادیں ہیں جس پر عبادت ساری کی ساری قائم ہے وہ انتہائی تعظیم غائب درجہ اور انتہائی محبت اللہ کے لیے پیدا ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ناتے ان لوگوں سے محبت لازمی طور پر پیدا ہوتی ہے جو اللہ کا راستہ چلتے ہیں اور ان سے دشمنی کا پیدا ہونا بھی لا بدھ ہے جو اللہ کے دشمن ہیں وہ دل ایمان والا ہے ہی نہیں جس میں اللہ کے دوستوں کی دوستی تو ہے مگر دشمنوں سے دشمنی نہیں یہ دوستی بھی جھوٹ ہے کبھی ہو نہیں سکتی تو یہ دل کے اعمال ہیں ہم ابن تعلیمی رہی محلہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان صرف تصدیق کو کہہ دو اللہ کو سچا جان دے دو تو پھر دل, دل کے اعمال کو بھی خالی کر دو وہ بھی ایمان میں شامل نہ کرو جبکہ دل کے اعمال کے بغیر تصدیق تو شیطان میں بھی موجود ہے اور اسی طرح سے باقی اعمال زبان کے ساتھ اور آگا کے اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں اس لیے مالک فرماتا ہے اے لوگوں تم نے یہ گمان کر لیا بند رکھوں لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ بس ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے اور اللہ جانچے گا نہیں اس نے تو پہلو کو بھی جانچا اور آئندہ لوگوں کو بھی جانچے گا حقیٰ کہ وہ جانچ لے کے سچا کون ہے جھوٹا کون تو بھائیو ایمان لانے کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے قرآن میں یا ایوہ اللہ کس طرح آپ پڑھتے ہیں اس کو بار بار یہ خطاب ہے اہل ایمان کو اور بہت بڑی اللہ تعالی کی ہمارے لیے بشارت ہے کہ ہمارا مالک کائنات کا بنانے والا ہر چیز کو پیدا کرنے اور اس کو راستہ دے کر اس کے کام پر لگانے والا اور ہر چیز کا نگہ اور ان کو قدرت سے سب کو احاطہ کرنے والا ہم سے مخاطب ہے کوئی چھوٹی سی بات ہے اور پھر مخاطب جماعت کو ہے کیونکہ ید اللہ جماعۃ اللہ کہا جماعت کے ساتھ اس دین کا قیام کما حق ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جماعت نہ بنے اسی لیے جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے علماء نے اس وقت بھی اس ایک بادشاہ کی یا خلیفہ کی بعض نہیں توڑی جبکہ وہ ایک انتہائی مریض میں مبتلا تھا اور اس نے لوگوں کو زبردستی مبتلا کرنے کے لیے اپنی حکومت استعمال کر رہا تھا آپ جانتے ہیں مامون واسف اور موت سن تین یافا ہوئے تینوں موت تعدلا تھے اور درمیانی نے وعت اسم نے تو احمد بن حمب الرحیم اللہ کے توڑی کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کی گرا نہ کھل جائے خلیفہ گرا ہے اور خلیفہ ڈھال ہے اس کے پیچھے کتال کیا جاتا ہے امام جنہ ہے ورائی ہی یہ ڈھال نہیں توڑی یہ احساس ان لوگوں کے اندر اس لیے تھا کہ وہ صحیحوں میں ایمان والے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس لیے آیا ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اہل ایمان کی عمل زندگی میں گواہی دینے کے بعد قرآن پر پکا ایمان رکھتے ہیں اور, طور پر قرآن کے حقائق اس نہیں ہے اور اس کو لے کر دنیا میں کھڑے ہو جائے کیونکہ یہ ٹکر لا ہے قرآن ماننے والوں کی اور قرآن کا انکار کرنے والوں کی اور ایک گروہ وہ بھی ہے جو آج قرآن کو مان کر قرآن پر افطرح کرتا ہے اور اس چیز کو قرآن کہتے ہیں جو قرآن ختم کرنے کے لیے دنیا پہ آئے شرف اور بجا خف دلا اور پھر وہ قرآن کا دعوے دار اس کے ساتھ بھی ہمارا مارکا ہے اس مارکے کی پہچان جسے نہیں ہے اس نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے یہ مارکا برپا رہے گا جب تک دنیا میں اہل ایمان اور اہل, قف دونوں موجود ہیں جس وقت اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی اور صرف دنیا اس مارکے کے ساتھ قائم ہے اور یہ مارکا ہمیں لڑنا ہوگا ای لا یہ بات نہیں بنے گی کہ اسی آمنا کہنے سے ہم چھوڑ دیے جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی ہمت کے مطابق آزما کے چھوڑے گا جانچ کر چھوڑے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے بات کو بہت لمبا کرنے کی بجائے مختصر واضح بات ہے کہ اس وقت اسلام کی دکر گرم دکر موجود اور آپ اس وقت میدان جہاد کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل حق اور اہل باطل کی پہچان آج اندھوں کو بھی ہو چکی ہے جس وقت اسلام آباد میں مسجد پر بمباری کی گئی اور مسجد کو ہر اعتبار سے توحید کا شکار کیا گیا جس میں ہماری جان نہیں چھوٹتی کہ وہ ہرفی تھے کیا اہنافا ہے مسلمین نہیں اگر موت والا کی بیت ہمارا امام نہیں توڑتا کہ مسلمانوں کی گرہ کھل جائے گی تو جس وقت احناف اللہ کے راستے میں کھڑے ہیں اور یہ وہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ بہرحال وہ مسلمین ہیں اور کافر کے مقابلے میں مسلمان کی حمایت میں ہمارا فرض ہے اگرچہ جو طریقہ کار بھی بہت بھونڈا تھا وہ اپنی جگہ پر ہے مگر تھے تو مسلمان تھے تو مسجد والے قرآن تھا اس مسجد میں وہاں موسوم بچیاں بھی جلا دی گئیں عورتیں بھی جلا دی گئیں جو لڑا نہیں کرتی اور وہ قبیلی حرکت کی گئی کہ دنیا میں انہوں نے خوب اپنی پہچان کروائی اور پہچان کو نہیں پہچانے اور ہزب اللہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ اور یہ بہانے اللہ کے ہاتھ سامنے آئیں گے اس وقت ٹکر بالکل واضح ہے اور یہود نصارہ مل کر یا غار کیے ہوئے ہیں ہر اعتبار سے صرف ہماری سرحدوں پر نہیں ہمارے عقیدے پر ہماری ثقافت پر ہماری تہذیب پر ہمارے تمام کے تمام زندگی کے میدانوں میں آپ دیکھتے نہیں کہ بیت اللہ کے کیا کسی کو جرات تھی کہ موسیقی لے کر داخل ہو سواری پیدا نہیں ہوتا ہے اس مسجد کی انتر کو نہیں آ سکتا تو موسیقی کے آلات لے کر یہاں آنا چاہے گا تیرے رکھ کر نماز پڑھ لے تو فوراً ایک تلقہ بھی بولے گا اوئے مسجد ہی مگر افسوس کہ بیت اللہ میں بادشاہ آدمی ہے تختے سے ان پر ہے رات ہو رہی ہے نماز کے اندر فرض نماز ہے اور اس کی موسیقی کی بہن آ رہی ہے یہ کیا کفار کی یلغار نہیں ہے اور شرمندہ کرنے والی فتح نہیں ہے ان کے لیے یہ ہم نے خود داخل کیا موسیقی کو مسجد میں الحمدللہ انہیں کیا جواب تھی کہ اس مسجد میں داخل کر سکے جے جائے کہ وہ مسجد بیت اللہ میں جو سب سے بڑی ہماری مسجد مرکزی مسجد ہے جو اللہ کی ایک نشانی اور بہت تھا اس میں داخل کرے تو ہم پٹ رہے ہیں بری طرح سے اور اب تو وہ سر عام دشواری کیے ورنہ بتائیے اگر یہ سلیفی جان نہیں ہے تو قرآن کو اور گندگی پہ پھینکنے کا کیا مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارٹون بنانے سے کیا آخر وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اور ہماری عورتوں کو کہ ایک آفیہ صدیقی جو ہے نازک ہے اس کو مرنے بھی نہیں دیتے اور ذلت اور ہر اس رسوائی کا شکار کرتے ہیں کہ اگر ہم میں دم ہم ہے تو ہم خود کھڑے ہو اور ایک آفیہ نہیں نہ کتنی آفیہ جو اس راستے میں شکار ہوئی ہے تو ان حالات کے اندر آپ اپنی ذمہ داری پہچانیے اگر صاحب قرآن بننا چاہتے ہیں تو یہ جنت اس طرح نہیں ملے گی جنت تو قربانی کے ساتھ ملے گی مگر ڈرنا بھی نہیں چاہیے دنہ تو توڑ گی اپنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نفس اللہ ساتھ سے زیادہ آزمائش نہیں ہوگی میرے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جہاد کے حق ہونے کے لیے میں ہونے چاہیے جس وقت یار ہوئی رشیا کی افغانستان پر تو اس وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ اس وقت افغانیوں کے ساتھ مل کر لڑنا رشیا کے ساتھ یہ جہاد ہے اور فتوی کی حیثیت تقریباً دفیر عام جیسی بن گئی غفیر عام اس وقت ہوتا ہے جس وقت اسلامی حکومت خود اور اس کے تمام علماء ماں دے دیں جہاد کا تقریباً تمام علماء جو تھے سعودی عرب کے انڈو پاک کے اور دیگر بہت سے ممالک کے مسل کے یہ سب نے فتوا دیا شاید ہی کوئی اس کا مخالف ہو کہ اس وقت یہ جہاد ہے اس میں شامل ہونا چاہیے سب لوگ شامل ہوئے لاکھ آدمی اس راستے میں قربان ہوئے اللہ کے راستے میں جو توحید والے تھے سنت والے تھے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ رب العزت جنت دے گا آمین اور بہت سے قربان ہونے کے بعد جو ہمیں نتیجہ ملا کیونکہ جہاد کے کی اندر خیر تھی مگر قدرت بھی تھی نبی علیہ صلاح اسلام نے جیسے مزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر دی تھی کہ خیر ہوگی میرے بعد شر آئے گی شر کے بعد خیر ہوگی مگر اس میں ہوگا کہ سنت کے خلاف کام اس وقت نو جماعتیں جہاد کر رہی تھی اللہ کے راستے میں روس کے ساتھ لڑ رہی تھی اور ان نو میں تین جماعتوں کے سربراہ قبر کوچ تھے اس کے باوجود اسے جہاد کہا گیا کیونکہ اسلن جو ہے کفار کے ساتھ اہل اسلام لڑ رہے ہیں اور یہ بھی اگر ان کے ساتھ شامل تھے تو بہرحال اپنی مسجد شامل تھے اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے ان اللہ یعید حاضر دین رجل اللہ کبھی کبھی ر اور, اس اور اسلام پر مارے آمین. شاید اس میں مالک کی یہ حکمت وہی جانتا یہ بھی کچھ کرے گا جس کو یہ خود پیسے دیتے رہے اور چلاتے رہے بہرحال روس کے ساتھ لڑائی لڑی گئی اور قدورت تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب جانٹ حکومت ملی ہمیں تو اس کا جو سربراہ تھا اس سے ود اللہ مجدی تھا جو بدترین قسم کا قبل پوچھ تھا اس کے باوجود علماء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جہاد نہیں تھا اور روس کے ساتھ نکلنے والے فوجیوں پر کوئی طرز نہیں کیا گیا حالانکہ وہ کلیما پڑھتے تھے, داڑیاں رکھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے ان کے ان کو روس کے حکم میں رکھا گیا کسی نے کبھی شمع بھی نہیں کیا کہ ان کا اسلام باقی ہے بلکہ نجیب کو تو گاڑیوں کے پیچھے باندھ کر گسیتا گیا کبھی کسی خیال نہیں آیا کہ کلیما جو ہے وہ پڑھتے چونکہ افغانستان والوں کا تھا اس کلمے کے لیے ہم درد کلمہ نہیں تھا تو ان کے ساتھ جو آج بھی افغانی نکلتا ہے اخبار والے کوئی علماء تو نہیں ہوتے نہ مفتی ہوتے وہ بھی لکھتے ہیں کہ اتنے نیٹو والے مر گئے اور اتنے افغانی ہلاک ہو گئے وہ بڑے شہید نہیں لکھتے مگر یہاں پر جو کوئی بھی مرتا ہے وہ اللہ تبارک کی رٹ کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی رٹ کو نافذ کرنے کے لیے کیوں نہ مرے وہ شہید ہے کیا خوب میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا ایمان جو سادے ہیں جن کو خراب نہیں کیا گیا ایک شخص کا بیان ہم نے پڑھا جس وقت اور کوئی شخص اس کے, جنازے میں شریک یہ کے ساتھ اخبار میں آیا تھا اللہ انہیں جزائے خیر دے اس فتوے پر اور اللہ تعالیٰ اس فتوے کی بنیاد پر انہیں اپنی بدعات کو ترک کرنے کی توقی قدا فرمایا تو اس فتوے کے بعد دیڑا کے ایک شخص کا بیان تھا جب اس کے جو جادوگر موسا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کس یونیورسٹی سے ڈگری دی تھی چھوٹا سا موسا علیہ سلاد وسلام کا واسط دو حرفی ہے کہ تو ہلاک ہو جاؤ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو خواب و کرا ہوا برباد رسوا ہوا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یہ واضح ہے یہ ایک دو اور چھوٹے موٹے الفاظ قرآن میں ملتے ہیں مگر یہ لوگ ہیں کہ ان کا ایمان یکدم اتنا پختہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جادوگر تھے ارتھ ہے نا یہ جادو اور پہچان کو اچھی طرح گئے یہ سب سجدہ ریز ہوئے اور پھر ان کا کچھ سکا کا جا انا من آج ہم ان بینات کے مقابلے میں کھلے روشن دلائے وہ جو اللہ کی طرف سے آتے وحی اس کے مقابلے میں تجھے کوئی حیثیت نہ دیں گے اور وہ جس نے ہمیں ادب سے وجود بخشا مَا <عَنْتَكَاس> جا جو کرنا ہے, کر لے تو کرے گا تو اس دنیا کی زندگانی میں کرے گا اور کیا کر سکتا ہے, اِنَّا بِرَبِّنَا عَلَيْهِ <سِحْم> ہم تو ہے. کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں اور جو زبردستی تو نے سحر کروایا ہے وہ اللہ ہمیں معاف کر دے کیونکہ جب موسا کا بات سنا سلاخ وسلام تو ان میں خُسر, خسر خسر ہوئی ہے کہ یہ ڈرے ضرور ہے کچھ اثرات ہوئے وہ اثرات پھر اپنا اثر دکھا گئے یہ لوگ ہیں جو سیدھے دل کے ہوتے ہیں وہ قرآن کو جس وقت اپنے دل پر نازل ہوتا ہوا دیکھتے تو قرآن جو مطالبہ کرتا ہے وہ کر گزرتے اس میں ان کی جان کیوں نہ چلی جائے یہ ایک اچھی خاصی تعداد تھی جس نے اللہ کے راستے میں قربانی دی مگر علماء اگر خاموش بیٹھ جائیں تو پھر لوگوں کا حال کیا ہوگا تم کچھ کہو تو اب میں, تو اس کامل ہرگز نہ تھا تو میں نے تین ہی باتیں ان کے سامنے پیش کی تھی خاص کر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ جنگ اس وقت سری بھی جنگ یہ قتل اور قتن پانی کی اور کسی اور دنیاوی فائدے کے حصول کی جنگ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا ساتھ ایک اضافی طور پر اصلاً یہ صلیمی جنگ ہے اس کا تمام خد و خال اس کو ثابت کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت خلافت موجود نہ ہو تو آئمہ خلافا کا متبادل ہے تمام علماء اسی پر جمع حافظ حضرت بہت کچھ دلائل جمع کیے اس کا وقت میں اور حافظ اپنے منصب کو پہچاننا چاہیے اور اس جگ کے ساتھ لوگوں کو متعارف کراتے ہوئے جہاد کے لیے اٹھانا چاہیے کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جس وقت تم ادا اد ادا راضی ہو جاؤ گے کھیتی باڑی میں کھو جاؤ گے جہاد اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ علیہ ظلم اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا یہ نہیں اٹھائے گا جب تک تم جہاد کی طرف نہ لوٹو تو ایک یہ میں نے دوسری بات یہ کہی کہ علماء اپنا فریدہ ادا کریں اور اس وقت لوگوں کو پہچان کروائیں حزب اللہ کون ہے اور حز بشان کون ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ علماء جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا جو منفی کام کر رہے ہیں ان کا رد بھی ان علماء پر فرض ہے صرف حق بات کہنے سے بات نہیں ہوا دہی کرنے سے ہے اللہ اللہ میں کوئی اللہ قبول نہیں جس کا لا الہ نہیں ہے جو محبودہ نے کی نفی نہیں کرتا اس کا الل اللہ مقبول نہیں ہے بللہ بللہ کی کوئی قدر نہیں ہے جب تک نہیں ہے لوگوں کو منفی اور مثبت دونوں اعتبار سے توحید سکھانا ہوگی اور بتانا ہوگی اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا اور علماء ربانی کھڑے ہوتے رہے کہ کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ماضی قریب میں سب سے شاندار مثال ہمارے لیے محمد بن عبد البہاب ہے محمد بن عبد البہاب رحیم اللہ کی تاریخ تو ابھی پرانی بھی نہیں ہوئی صرف ڈھائی سو سال گزرے اور تاریخ موجود ہے ان کے اپنے لکھے ہوئے رسائل موجود ہیں اس میں وہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کا تعارف خوب پھیلا ہے اور کبھی اس سے اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو با طریقے سے بلانے والے اپنی جانوں کو مصیبتوں میں ڈالنے والے وہ بھی الحمدللہ یہاں دیکھنے میں آج جنہوں نے یہ کام کیا سوات میں کیا ابو عراقی رحمہ اللہ اللہ نے جنت میں مقام دیا میں عراق کے امیر المومنین انہوں نے پوجی جانے والی قبریں تھوڑی اور یہ کہا کہ شرک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے سومال میں مجاہدین کو یہ نصیب ہوا یہی وہ کام ہے جو ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں جب اللہ ہمیں قوت دیتا ہے اگر کسی نے قوت سے پہلے کر لیا غلطی ہو گئی اور اس میں نقصان ہوا یہ دوسری بات ہے غلطیاں مجاہدین سے ہو ہی جایا کرتی ہیں اللہ رب العزت الغلطیوں سے ہمیں اصلاح کی توحفی قطع مگر یہ کام اس تمام کنبے صاف کر دیے گئے تمام ٹیکس اٹھا دیے گئے اور اس قدر میں علم بادشاہ علما ہوئے, اور بادشاہ علماء ہوئے تو یہ ساری کی ساری چیز ہمارے سامنے پڑی ہے یہ تحریر ہمارے امام موجود ہیں ہم ان سے سیکھ لیں حتیٰ کہ یہ اتنے جرات والے تھے کہ اس وقت کی خلافت عثمانی کو قبر پرستی کی بنیاد پر حکومت متداد اور اس کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہیں بے شمار یہاں تک کہ یہ خلافت عثمانیہ اندیش تو نابود کرنے کے لیے اپنی قومت پوری قوت استعمال کرتی رہی اور پہلی حکومت شیخ محمد بن عبد الحاب رحیم کے خاص شاگرد لوگوں کی وجہ سے قائم ہوئی تھی یعنی محمد بن سعود اور اس اس کے اس کے چوتھے بادشاہ کو انہوں نے جس طرح بھی ظلم کر سکتے تھے اس ظلم کے ساتھ مٹا کر رکھ دیا یہ اسٹیٹ تو ختم ہو گئی ٹھیک ہے ریاست ختم ہو گئی مگر جو کہ انہوں نے قرآن کا علم پھیلایا تھا اور دعوت کے لیے کام کیا تھا وہ کام اتنا گہرا تھا کہ اسے نہ وہ ختم کر سکے نہ آج امریکہ ختم کر سکا ہے آج کھنڈر ہے اس سلطنت کا جو اس وقت قائم ہوئی تھی مگر اس کھنڈر کے اندر اس وقت کی اتنی کثرت ہے کہ شاید لینے والے کام اور زیادہ ہیں یہ سب اس لیے ایک شخص کہ ایک کوش کا نتیجہ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں کی گئی تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب اتحاد کے اندر توحید کا علم عام ہوا ہے تو یہ اس کے خیر ہونے کی علامت ہے اور تیس سال ہو گئے ان مجاہدین کو اگر یہ اللہ کے نام پر فراڈ اور امریکہ کے ایجنٹ ہوتے تو اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے کہ وہ ان کو چوراہے میں گندا کرتا آپ کے ذریعے روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی اگر آپ جھوٹے نبی ہوتے معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ تو کبھی بھی اللہ پن اپنے نہ دیتا اللہ کے نام پر جو دھوکہ کرے اللہ اسے اس طرح سے نہیں قائم رہنے دیتا کہ سب اہل ایمان بھٹک جائے ورنہ ہی اب تک بھٹک جاتے بلکہ ان میں تو عید بدن اصلاح ہوتی ہے نظر آتی ہے اور اب تو یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں جہاد کی قیادت سلفیین کے ہاتھ میں بہم دلّا سب و بہم دلّا اگر آج اسلامی سٹیٹ قائم ہوتی ہے تو سلفیوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے الحمد تیسری بات وہ کبھی ہوئے وہ کبھی کے اندر, چلے جاتے، کبھی کے اندر چلے جاتے، کبھی چکرال کے اندر چلے جاتے، پھر کھاتے ہوئے اپنے خلوص کی وجہ سے کہیں تو ہند والوں کے پاس آتے آج الحمد للہ جو اسلام لانا چاہتا ہے وہ برنگ ایشو ہے اس وقت جہاد وہ سیدھا ادھر آتا ہے کہ یہ کون है منہا ہو رہا ہے یہ کون ہے یہ دہشت گرد ہے یہ بس قتل کرنے کے شوقین ہے کہ ایک بھی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا آسمانی دین ہے اگر ہمیں پتا نہیں چلتا چلتا یہ ہمارے اللہ اہم کے منافقوں کو پتا نہیں چلتا تو ان کو تو پتا چل چکا ہے بلکہ سی این این پر یہ خبر تین دفعہ دوہرائی گئی ہمارے سچے دوست نے ادھر دیکھی اور ہمیں بتایا کا کہ کامے دین کو جانتے نہیں پھر قرآن کی آیتیں دکھائی کہ جہاں بھی قتل کرو اور اس قسم کی باتیں کی اور یہ کہا کہ مسلمان سارے پور امن ہے یہ دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ ناصر بن حمد الفحت کے رسالے میں فی کفر کفنیک آل میں ہے کہ ہمیں ہر ایک امریکن صدور کے امریکن سیکٹریوں کے آٹھ اس کے ذمہ داروں کو بیانات لگوائے کہ ہم مسلمانوں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے ہمیں اسلام امن اور آشتی کا دین نظر آتا ہے ایک گروہ ہے ان مسلمانوں میں وہ محمد بن عبد البہاب اور اس کی روحانی اولاد ہے وہ خطرناک لوگ ہیں اور سی اس انٹرویو میں ان کی تین نشانیاں اور تیسری خطرناک بات یہ ہے قتل کرتے کیونکہ زنا ان کا اوڑھنا اور بچھوڑا شراب تو معلوم ہوا کہ حق کی بہت ہیں اور کسی کا مرتب نہ ہونا یہ الحمد اللہ ہمارے علماء کو ابن تیمیہ کو بھی مخلوطہ ملا براتی بھی ہے اہل سنت بھی ہے اور فاطق بھی ہے سب کو لے کر وہ جہاد کے میدان میں اترتے رہے اور شرق قراد این میدان جہاد میں بھی نہیں کرتے رہے یہ ایک خیر ہوئی ہے بہت زیادہ پھر تیسری بات ان کے اخلاق کی گواہی تو اس وقت ہو گئی تھی جب مسلمان ہوئی تھی ان کی عورتیں ہمارے پاس آئیں تو ان پڑھ افغانی اخلاق کا ثبوت دیا تو وہ مسلمان ہو کر گئی آج تک مسلمان ہے کرسٹینا لنگ بھی اور وہ بھی دونوں پردہ کرتی نماز پڑھتی ہیں اب جب کبھی ہو اسلام کے حق میں اور جہاد کے حق میں زبردست قسم کا شاندار بیان دیتی ہیں اور ہماری عورتیں ان کے ہاتھ میں آئی تو نے کیا کیا اس کے بعد بھی اگر کوئی شک باقی ہے تو وہ نکال لیا جائے اور ہم بھی مددگار ہمارے نکالنے میں تو اللہ رب العزت ہم پر اپنا فضل و کرم کرے آمین اور ہمیں قرآن کی چھاؤں میں قائم ہونے کی توفیق آمین, آمین, آمین, آمین, آمین اور ہمیں اپنے آئمہ اور اپنے علماء سے ربط قائم کرنے کی توفیق دے آمین کیونکہ اسلام آج نہیں آیا اور یہ مسائل آج نہیں آئے یہ پرانے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یہ تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہمارا گہرا اس قسم کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سوچنے کے لیے اور بشارت کے لیے ہمارے علماء کی سوچ مختلف ہے شیخ صفر حوالی سبانی اللہ کو میں سن رہا تھا ان کا اللہ نے امریکہ کو بہت وسائل دے دیے اور اس کے حوالیوں کے پاس بھی اتنے وسائل اور اسباب ہیں کہ ہمارے پاس ان کا کوئی مقابلہ نہیں اس کے باوجود تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر تم اٹھ کھڑے ہو تو یہ سب تمہارا بارے گنیمت جمع کر رہے ہیں اللہ کے فضل وغیرہ سے قبریں ٹوٹ رہی ہیں پونجی جانے والی اس کے بعد بھی آج یہ جہاد نہیں ہے کیونکہ آج کلیما پڑنے والے وہ اپنے ہیں اور کلمہ کسی ملک کے ساتھ وہ کیت نہیں ہوتا کلمہ کسی ذات پاک کو نہیں جانتا کسی ملک اور کسی قوم کو نہیں جانتا کلمہ تو صرف مخلصوں کے لیے ہے وہ بلال ہو یا ہاشمی قریشی ہو ہم بالکل خوش قسمت ترین لوگ ہیں پاکستانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کمانے کا موقع دیا ہے اور بد نصیب ترین ہوں گے اگر کان لپیٹ کر ہم بچنے بناتے رہے درست کرواتے رہے اور سمجھیں اپنے آپ کو جھوٹا یہ زوم جو ہے اس میں مبتلا کرے کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں مارکا برپا ہو تو اس مارک کے اندر داخل ہونا اور پھر بھی امر بن معروف بہری سے دست کشنا ہونا ہمارے علماء کا طریقہ ہے گمسان کے رنگ میں سخحب کے مارکہ میں ابن تعلیم اللہ نے یہ میں نے مکی صاحب کی تقریر سنی مکی, ان کی تاریخ پر اچھی نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت تو حافظ ابن تیمیہ کو جہاد بھول گیا نے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کیا اور جانتے تھے کہ یہ کام ہو گیا تو سب کچھ کیا اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ وہ سلطان ہے سر عام اس کی یہ بے عزتی نہ کر پائے تلی پر رکھ کے اپنا ساتھ یہ میدان میں اترتے ہیں بادشاہ پر اللہ نے اس ربانی کا اتنا روپ تاریخ کیا کہ اس نے کہا شیخ اس کا تو ہے سبحان اللہ علما ہو تو ایسے ہو اسی طرح خاندان سے بات کی اور وہ ہمیشہ اسلام کا دکھ اٹھاتے رہے آج ان کا دکھ نہ اٹھانے والے اور ڈرون کے مرنے والوں کو کاکروچ سمجھنے والے اللہ کے یہاں اپنا جواب سوچ لیں ہر روز اخبار یہ خبر لے کر آتا ہے کہ وہ مر رہے ہیں اور بے تحاشا مار دیے گئے اور اندھے بم چلائے جا رہے ہیں اندھا جہاز ہے جو بھی مر جائے مر جائے اور علماء نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلواتا ہے اللہ نے اپنی نثر کے ساتھ تیری قائد کی اور اللہ نے مؤمنین کے ساتھ آج وہ علماء کے ساتھ آج جا کر سوال جواب کریں اور وہ پوچھے پوچھتے کیوں نہیں ہیں آپ کس چیز سے ڈرتے صحافی لوگ بہت کچھ بیان کر جاتے ہیں تو علماء تو اتنا بھی نہیں کہتے صحافیوں نے کیا کیا باتیں نہیں کہ پر میں بات نہیں کرنا چاہتا اللہ کئی کہیں کے حق بات پر ایمان مان اور کسی پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ ہمارے حفاظ کو صحیح معلوم ہے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا بنا درامہ اور اللہ عدے جهاد کے میدان میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے